اللہ رحمان الرحیم محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مندر چین کے ناظرین ہم حاضر ہیں سسلہ احکام قرآن کے اندر اس سلسلہ مبارکہ میں مبارکہ اس اعتبار سے قرآن سے تعلق ہے قرآن کی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ للہ سسلہ کے اندر اور قرآن کی ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جن آیات میں احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید فقان حمید کے اندر جو آیات ہیں وہ مختلف اقسام کی ہیں بعض وہ آیات ہیں جن کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں بعض وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک تعالی نے اپنے اوساف بیان کیے ہیں بعض وہ آیات ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے ہیں بعض وہ آیات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں یا مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور بعض وہ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک تعالی نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام کے کرنے سے روکا ہے کسی کام کے کرنے کا حکم یا کسی کام سے رکنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ احکام جن کا تعلق ظاہر سے ہے اور وہ ایک وہ احکام جن کا تعلق باطن سے ہے نماز روزہ حزکت علم فکر میں زیر بحث لائے جانے والے جو عنوانات ہیں یہ وہ عنوانات ہوتے ہیں جو ظاہری اعمال پر دلالت کرتے ہیں بہت سارے وہ آکام جن کا تعلق باطن سے ہے جیسا کہ بدگمانی قرآن مجید فقان حمید نے ہمیں اس سے روکا ہے تو باطنی علوم پر ہم اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرتے ان آیات کو شامل نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم العقائد کے تعلق سے بھی کسی ایک آیت کی اہمیت اور جو اثر حاضر میں ضرورت ہے اس کے پیش نظر اس کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے اور بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر اور باتین دونوں کے تعلق سے یکساں حیثیت رکھتے ہیں آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ہے یعنی موضوع کا عنوان ہے علم چھپانے کے احکام اس کا احکام ظاہر سے بھی ہے یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ظاہری طور پر اس کا وقوع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سقان حمید میں علم چھپانے کے احکام کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ بکرا کی ایک سو انسٹھ نمبر آیت ون نائن اس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک سو انسٹھ نمبر آیت کی تلاوت پہلے سنتے ہیں ترجمہ سنتے ہیں پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں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 اگرچک یہود و نصارہ کے تعلق سے نازل ہوئی شاہ نظور اللہ نے چاہ تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں لیکن قرآن مجید فقان حمید کا ایک جو ذابطہ ہے جو علوم قرآن ہے معاف کیجیے قرآن سیکھنے کے جو علوم ہیں یا قرآن سیکھنے کے جو ذابطے ہیں یا وہ ضابطے کہ جن کو سامنے رکھ کر آکام کی تشریح کی جاتی ہے اور قرآن پاک کے کا ترجمہ اور اس سے احکام نکالے جاتے ہیں بہت سارے اصول ہیں بے شمار ایسے اصول و ضوابط ہیں بہت سارے علوم ہیں ایک ضابطہ عرض کرتا ہوں وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آیت مبارکہ ایسی ہو کہ اس کا سبب خاص ہو مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام اپنے رفقا کے ہمراہ کسی سفر پر تھے اور کافلہ ٹھہرا پانی ختم ہو گیا پانی کا اہتمام نہیں تھا سب پریشان اب کیا ہوگا آپ نمازیں کیسے پڑھیں گے نماز کا بھی وقت ہوا چاہتا تھا تو اللہ تبارک و نے تیمم کی آیتوں بار کا نازل فرمائی تیمم کی جو آیت تھی وہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی اس کا ایک خاص پس منظر تھا لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو تیمم کا حکم ہے صرف اسی موقع کے ساتھ خاص ہے بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا سبب تو خاص ہوتا ہے لیکن اس میں بیان کیا جانے والا حکم وہ عام ہوتا ہے اگر یہود و نصارہ ایک غلطی کرتے تھے ان کی مذمت بیان کی گئی یہ مذمت سب کے لئے ہے آج بھی اگر کوئی یہی غلطی کرے گا یہ مذمت اس کے لئے بھی ہے تو قرآن پاک کی آیت کا جو شان نزول ہے یا جو سبب ہے وہ خاص ہو سکتا ہے لیکن جو اس کا حکم ہے وہ عام رہے گا یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اس اہم نقطے کو سامنے رکھنا ضروری ہے آج اس آیت عمارکہ میں ہم کن عنوانات پر گستو کریں گے آئیے پہلے ان کی مختصر فہرست ملاحظہ کرتے ہیں آیت مبارکہ کے ذمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے نمبر دو بینات اور خدا سے کیا کیا مراد ہے نمبر تین کتمان علم کی تعریف کیا ہے اور کب علم ظاہر کرنا واجب اور کب وغیرہ واجب ہے نمبر چار لائن سے کون مراد ہے اور لانت کسے کہتے ہیں نمبر پانچ علم چھپانے کی وعیدیں کیا ہیں نمبر 6۔ ہمارے دور میں علم چھپانے کی کیا کیا انسلہ اور مواقع ہو سکتے ہیں علم چھپانا بنیادی جو ہے آج کا موضوع ہے علم چھپانے کے حکام سب سے پہلے تو اس آیت کا شان نزول اس سیت مبرکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ دور منصور میں بہت سارے صحابہ مثلا حضرت معاذ بن جبل سعد بن معاذ خارجہ بن زید ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سے روایت ہے کہ انہوں نے یہود سے یہودیوں سے توریت کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھی کہ بھائی ان, ان چیزوں کے حوالے سے توریت میں کیا لکھا ہوا تھا انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ پوچھا کہ نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کا کیا تذکرہ تھا توریت کے اندر تو انہوں نے صاف منع کر دیا کوئی تذکرہ نہیں تھا یعنی جھوٹ بولا سوریت میں بھی نبی اکرم علیہ ساطو السلام کا تذکرہ تھا آپ علیہ ساط اسلام کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں آپ علیہ ساطو السلام پر ایمان لانے کے تعلق سے ادب و تعظیم کے تعلق سے آکام بیان کیے گئے تھے لیکن ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور جب پوچھا گیا تو وہ بات بتائی جو غلط بات تھی یہی حال تقریباً نصارہ کا تھا اللہ تبارک وطالیہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں توریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کردہ کتاب تھی انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کردہ کتاب تھی لیکن یہود و نصارہ کے اندر جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے توریت کو محرف بنا دیا اب محرف کرنے کے کئی اسباب تھے ایک تو ان کا اینات تھا یعنی دین اسلام کے تعلق سے نبی اکرم علیہ صاحب اسلام کے تعلق سے انہیں بغض اور حسد تھا اور اس بات کا افسوس تھا کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے باہر کیوں چلی گئی یا ہم جس کو نبی مانتے چلے آئے آج تک اب جو نبی آئے ہیں یہ تو ان کے سردار بن رہے ہیں ہم انہیں کیوں مانے تو ان کے اندر جو بھی باطنی خوبص تھا یا باتنی بغض تھا یا حضرت تھا یا انات تھا ایک تو نبی اکرم علی صلاحط و السلام کے تعلق سے انہوں نے احکام کو محرف کیا تبدیل کیا اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے علماء جو تھے جو توریت کا علم رکھنے والے تھے نصارہ میں جو انجیل کا علم رکھنے والے تھے جب ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوتا کسی کی سزا اور جزا کا معاملہ پیش ہوتا توریت کے احکام میں توریت کے احکام کی روشنی میں انہیں عمل کرنا ہوتا فتویٰ دینا ہوتا انجیل کے احکام کی روشنی میں انہیں کوئی فتو دینا ہوتا تو وہ لوگ ان احکام کے معاملے میں بندر باٹ کیا کرتے تھے یعنی قطر و برید کیا کرتے تھے پسند اپنی پسند ناپسند کو ترجیح دیا کرتے تھے اور ان احکام کو بدل کر بیان کر دیا کرتے تھے کہ نہیں اگر کسی امیر کا کیس آتا کسی پیسے والے کا کیس آتا با آدمی کا کیس آتا تو یہود اور نصارہ کے جو علماء تھے وہ ان کے حق میں رعایتیں بیان کرتے جو انجیل اور توریت میں نازل شدہ حکام تھے وہ حکام بدل ڈالتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں, کی ان لوگوں کی اس عمل کی اس عمل کی قرآن مجید فقان حمید میں متعدد جگہ پر مذمت بیان کی ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مختصر قیمت کے بدلے اللہ تعالی کے حکام بیچ ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں قطع اور برید کر دیتے ہیں تو اس آیت مبارکہ میں بھی جو آج جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی صفت کا رد فرمایا ہے چلتے ہیں آیت مبارکہ کے اگلے عنوان کی طرف بینات اور ہدا سے کیا مراد ہے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بینات سے یہاں جو مراد ہے وہ ہے وہی احکام اور آسمانی کتابیں اور خدا سے مراد ہے عقلی اور نقلی دلائی آیتمبار کا آپ کے سامنے میں چاہوں گا کہ ظاہر ہو پھر جو ایک تفسیری نقطہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک و نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ ان الدینہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل نہ مل البینات جو کچھ ہم نے بینات کی تفسیر جیسا کہ میں نرض کیا کہ بینات سے یہاں مراد ہے آسمانی کتابیں وہی آدھا سے مراد ہے دلائل تو جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا اللہ تعالی نے جو کچھ چھپایا من البینات و الہدا نات جو کچھ ہم نے اتارا اللہ تبارک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا وہ بیہ سے ہو وہ ہدا سے ہو کس طرح چھپاتے ہیں ممباد ماں بیناس بعد اس کے کہ ہم نے ان کا بیان کر دیا علماء نے لکھا کہ جو بین نہ ہو کی جو ضمیر ہے یا تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے خدا کی طرف کہ اللہ تبارک وطالعہ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے واضح کر دی ہیں دلائل دلائل واضح کر دی ہیں اور کتاب سے مراد تو اور انجیل کے توریت اور انجیل کے اندر جو باتیں نازل ہوئی تھیں وہ لوگوں کو بتا دی ہیں تو وہ کتنا ہی چھپاتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں دوسرا احتمال علماء نے یہ بیان کیا کہ بید کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بیدینات بینا, بینا, بینا ہو بینات اور ہدا دونوں کی طرف اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اسی آیت کو دوبارہ دکھائیے گا کتاب سے مراد اگر قرآن پاک لی جائے تو معنی یہ بنے گا یعنی ہم نے قرآن پاک کے اندر توریت کی آیتیں اور احکام سارے لوگوں پر ظاہر کر دیے ہیں ان کی حکمتیں بھی سمجھا دی ہیں ان کے دلائل بھی واضح کر دیے ہیں اب یہودیوں سے کیسے چھپیں گی یہ ساری باتیں اب وہ چھپا کر دکھائیں وہ سمجھتے تھے کہ کچھ چھپے گا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ چیزیں بیان کر دیں یعنی نبی اکرم علیہ ساعۃ السلام کے اوصاف نبی اکرم علیہ ساط و السلام کا مرتبہ نبی اکرم علی السلام کی خوبیاں یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک وطالیہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دی اور جو وہ چھپانا چاہتے تھے اب وہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دی یہ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جب واضح کر دی ہیں جو ان کا منصوبہ تھا وہ تو دھرا کا دھرا رہ گیا تو بینہ کے تعلق سے میں نرض کیا کہ بینات اور خدا کے تعلق سے میں نے کیا کہ بینات اس مقام پر اس سے مراد ہے آسمانی کتابیں آقام وہی اور ہدا سے مراد ہے دلائل اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو کچھ پس منظر بیان کیا اس پس منظر کا تعلق ہے علم چھپانے سے علم چھپانا کسے کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں القتمانو ترکو ترک و اظہار شعین جس چیز کو ظاہر کرنا ہو اسے ظاہر نہ کرنا مال حاجتی الیہی وہ حصول الدائی الا اظہار ہی باوجود یہ کہ مقام ایسا ہو کہ مقتدۂ حال یہ ہو کہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہیے اس بات کو ظاہر کرنے کی حاجت ہو اور کوئی شخص ایسے موقع پر کوئی بات ظاہر, ظاہر نہ کرے تو اسے کتمان علم کہتے ہیں یا اسے کتمان کہتے ہیں اور اگر حاجت نہ ہو چھپاتا ہے تو پھر یہ کتمان نہیں ہوتا اب ہمارے علماء نے بیان کیا جو کتمان ہے چھپانے کو کہتے ہیں جو ستر ہے پردا پوشی وہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں لیکن ستر اور معنی میں ہے کتمان کا اور مانا ہے سطر کہتے ہیں غیر ضروری چیزوں کو چھپانا یعنی جو باتیں غیر ضروری ہیں ان پر پردہ رکھا جائے اسی لیے جو لوگوں کے ایوب ہیں جو ان کی خامیاں ہیں دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں اور چوکڑی مارتے ہیں اور تفسہ شروع کر دیتے ہیں یہ بات شریعت مطالعہ کی تعلیمات کے خلاف ہے پردہ پوشی کا میں حکم دیا گیا ہے ستر پوشی کا میں حکم دیا گیا ہے اور اللہ تبارک تعالی کی بھی ایک صفت, صفت ہے ستار اللہ تبارک تعالی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہے اور ہم یہی اللہ تبارک تعالی سے تمنا رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے جو عیوب اور خامیاں اور کوتھاہیاں ہیں ان پر پردہ ڈالے اور ہمارے عیوب ظاہر نہ فرمائے اور جو کچھ کمی ہے انہیں بہتری میں تبدیل فرما دے تو ایک چھپانا ہوتا ہے غیر ضروری چیزوں کا چھپانا اسے ستر کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ضروری چیز کا چھپانا حاجت ہے اس کے باوجود اسے ظاہر نہ کرنا اسے کتمان کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ستار تو ہے لیکن وہ قاتم یا کتم نہیں ہے یہ صفت اللہ تبارک تعالی کے شاعن شان نہیں ہے یہ ایک مضموم صفت ہے اب چھپانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک چھپانا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ظاہری نہ کیا جائے بندہ خاموش رہے حاجت کے موقع پر اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو بدل کر کچھ اور کر دیا جائے مثال کے طور پر کسی چیز کا جائز ہونا جو ہے ثابت ہوتا تھا کسی دلیل سے وہ دلیل وہاں سے مٹا کے کسی نے کچھ اور لکھ دیا اور ایسا ہوتا رہا ہے آپ سمجھیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ جو چھپانا ہے یہ کب کب اور کس کس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے تحریف اور تبدیل اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسی مرتبے پر فائز ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے احکام کو بگاڑ کے اپنی من مانی چیزیں داخل کر دی توریت کو محرف کر دیا انجیل کو محرف کر دیا اور وہ پستی کے اس مرتبے پر فائز ہو گئے گمراہی کے اس مرتبے پر فائز ہو گئے کہ وہ محرف کہلائے اور محرف بھی کس چیز کے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے اور وہ دائی اس بات کے بنے ان کے علماء اس بات کے دائیں بنے ہم انجیل سکھانے والے ہیں ہم توڑے سکھانے والے ہیں حالانکہ وہ تو تبدیل شدہ چیزوں کو بیان کر رہے تھے اور وہ تو بیان کرتے چلے گئے اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر انجیل کے نسخے ڈھونڈے جائیں اور کسی کو کہا جائے کہ بھی انجیل چاہیے تو سب سے پہلے وہ پوچھے گا کون سی انجیل چاہیے یعنی اس کے درجنوں جو نسخے ہیں وہ معروف ہیں اور متداول ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان فرق ہے اور بہت شدید فرق ہے بہت شدید فرق ہے ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ کسی جگہ سے کوئی ایک ایسا نسخہ ملا ہے انجیل کا کہ جو صدیوں پرانا ہے اور اس میں نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کا ذکر پاک موجود ہے وہ ایک کلوی نسخہ تھا اور کسی نے ڈھونڈا اور دریافت کیا اور وہ سامنے لایا گیا تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو محرف کر دیا تبدیل کر دیا اور جو تعلیمات حضرت موس علیہ السلام کی تھیں وہ باقی نہ رکھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں وہ باقی نہ رکھیں تو میں نے یہ عرض کیا کہ کتمان کی تعریف کیا ہے کتمان کسے کہتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو کتمان علم ہے یعنی کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر اس بات کی گنجائش ہے کہ اپنے علم کو چھپایا جا سکے اور کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر علم چھپانا جائز نہیں ہوگا اس کے بہت سارے مواقع ہیں پہلے تو میں تحریف کے تعلق سرز کروں کہ ہر صدی کے اندر ہی ایسا ہوتا رہا کہ جو مشائق کی کتابیں ہیں بزرگوں کی کتابیں ہیں علماء کی کتابیں ہیں لوگوں نے اس, اس کے اندر من مانی من مانے جو تصرفات ہیں وہ کیے ہیں خود اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے ایک مقام پر ایک طویل فہرست بیان کی ہے کہ فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں بزرگ جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ تصانیف کی گئی خود امام عبد الوہا شہرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اپنے اقوال بیان کیے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میری اپنی کتابیں جو ہیں لوگوں نے محرف کر دی ہیں بعض مقامات ان کے محرف کر دی ہیں اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جب کاپی تیار ہوتی تھی کسی کتاب کی نسخہ تیار ہوتا تھا تو وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا بعض جگہوں پر کوئی جو تقاضا تقاضا بشریت کوئی کمی بشری گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زبر لگانا تھا زیر لگا دیا یا واو لکھنا تھا تو اس کو رے کر دیا کوئی ایک خطائے بشری ہے لیکن مفہومت بدل جانا پورا مفہوم تبدیل ہو جانا یہ خطائے بشری نہیں بلکہ ایک منظم سازش ہوا کرتی تھی اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس اصول کو بیان کیا ہے اس میزانیوں کو بیان کیا ہے کہ مشائق کی کتابوں میں صوفیہ کی کتابوں میں اقابرین کی کتابوں میں اگر کوئی ایسی بات ہمیں نظر آتی ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں تو ہم, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان صوفیہ اور ان اقابرین نے یہ بات لکھی ہے بلکہ ضرور ان چیزوں کے اندر تحریف ہوئی ہوگی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی موقع پر یہ تحریف سامنے آئی ہوگی یہی وجہ ہے کہ علماء نے امام ابن عربی رحمت اللہ تعالی کے جو کتابیں ہیں اس کے پڑھنے سے منع کیا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر تو اتنی زیادہ تحریف ہوئی ہے کہ جس کا سمجھنا بالکل ہی مشکل ہے اور جو باتیں اس سے سامنے آتی ہیں وہ باتیں بالکل اسلام کے وہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ آ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام ابن عربی جو ہے وہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں بلکہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی چلی گئی اور وہ اللہ تعالی کے ولی تھے اولیاء کے سردار رہے ہیں اور ان کا جو مرتبہ ہے انتہائی فائق ہے ان کا ذہو تقوی اور ان, ان کی جو روحانیت ہے اس اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے ان کی کتابیں پڑھنے سے سخت منع کیا ہے اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا رہا ہے خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت بخشش کی ایک, ایک, ایک والیوم تھا اس کو جب بھیجا گیا کسی مکتبے کے اندر تو مکتبے والا جو ہے وہ حضرت سید, سیدت انہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اچھے عقائد نہیں رکھتا تھا برے عقائد رکھتا تھا اور اس مکتبے والے نے اس میں کچھ تحریف کر دی اور علماء نے بر وقت یہ اظہار کر دیا اور وہ کاپیاں سارے جمع کر لی گئیں کہ نہیں اس کلام کے اندر تو تحریف کر دی گئی ہے بک ہو گیا سارا معاملہ تو یہ وقوعات جو ہیں یہ ہوتے رہے ہیں ہر صدی کے اندر یہ معاملات چلتے رہے ہیں تحریف اور تبدل کے تعلق سے ہم چیزیں عرض کی اب آتے ہیں کہ علم کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے دیکھیں علم چھپانا کتمان علم جیسا کہ میں نے تعریف عرض کی کہ جو حاجت کا موقع ہے وہاں پر وہ بات بیان نہ کرنا سب سے پہلے تو یعنی اس مسئلے کے دو سے تین دائرے ہیں پہلے دائرے کے اندر علماء اور اہل علم آتے ہیں یعنی علماء اور اہل علم جو ہیں ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ان پر شرہن یہ بات لازم ہے کہ وہ اس مسئلے کا جواب دیں ہاں اگر کسی بات کے اندر کوئی شدید فتنے کا پہلو ہے تو پھر اس مقام پر خاموش رہنے کی علماء نے اجازت دی ہے یا ایک کوئی عالم ایسا ہے کہ جو کلاس میں سبق پڑھا رہا ہے اور کچھ طالب علم سوال کر لیتا ہے اور وہ اس طالب علم کی جو ذہنی استعداد ہے جو ذہنی صلاحیت ہے وہ سوال اس سے ہٹ کر ہے تو بھی اس کا خاموش رہنا جائز ہوگا یہ خاموش رہنا ایک مخصوص پس منظر کی وجہ سے ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا بخار شریف کے حسم مبارکہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام سے مجھے دو علوم حاصل ہوئے فرماتے ہیں حافظ تو مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاعینی. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن یاد کی یعنی دو علم کے بھرے ہوئے برتن مجھے رسول اکرم علیہ صلاۃ وسلام سے حاصل ہوئے فرمایا ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا ہے لیکن دوسرے کو اگر میں ظاہر کر دوں تو میری گردن اڑا دی جائے ملاحظہ کیجیے کہ کچھ تو ایسی چیزیں تھیں ان کے سامنے چتن اسباب علماء نے اس کی پوری تشریح بیان کی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں کہ جس کے پس منظر سے آپ نے جو دوسری قسم کی چیزیں تھیں وہ بیان نہیں کی اور یہی حضرت ابو عنہ بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ جو احادیث روایت کی ہیں وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ہیں علماء نے لکھا کہ پانچ ہزار کے قریب احادیث صرف ان سے مروی ہیں ان پر بعض اوقات جو ان کے ارد کے لوگ ہوتے تھے وہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے ابو نو آپ آب جو ہے وہ اتنے جو ہے آدیث بیان کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے اس سوال کا مختلف مواقع پر مختلف جواب دیا ہے ایک جواب پہ اس سوال کا آپ نے یہ دیا کہ ایک موقع پر فرمایا اس کا خلاصہ یوں ہے کہ تم لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہو اور تم لوگ جو ہے وہ دنیاوی امور بھی نمٹا رہے ہوتے ہو لیکن میں صفحہ کے چبوترے پر حاضر رہتا ہوں شب و روز اور صرف اس بات کا متمنی ہوتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ سات والسلام کب جو علم کے پیاسے ہیں ان کی پیاس بجھائیں آپ جو کچھ ارشاد سناتے ہیں میں انہیں محفوظ کر لیتا ہوں باقی لوگوں کا جو اشتغال تھا مصروفیات تھیں وہ بہت سارے چیزوں میں تھیں لیکن حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے احادیث کے تعلق سے نبی اکرم علیہ ساطو السلام سے ملنے والے علوم کے تعلق سے اپنے آپ کو مختص کر دیا تھا اور اپنی مصروفیات ترک کر دی تھیں اور ہمتن کوش ہو کر جمی اوقات نبی اکرم علی السلام سے سیکھنے کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا ایک تو وجہ آپ نے ایک موقع پر یہ بیان فرمائی دوسرے موقع پر آپ نے یہ آیت یا اس سے ملتی جلتی جو اور آیات ہیں ان آیات کو تلاوت کر کے بیان فرمائی کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اتنی احادیث کیوں بیان کرتا ہوں میں اتنی احادیث اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے علم کو چھپانے والے کی مذمت بیان کی ہے جب میں علم جانتا ہوں جب مجھے نبی اکرم علی سات کی احادیث کا آپ سے سیکھے ہوئے آکام کا پتا ہے تو میں اسے چھپانا نہیں چاہتا اس لئے میں لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہوں <تصفح> تو ایک تو یہ ہے کہ علما کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو مسئلے کا جواب دینا شراً واجب ہو جاتا ہے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ حاجت کے موقع پر علم چھپانا کبیرا گناہوں میں سے ایک گنا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کبیرہ گنا آپ کا جو میلان ہے اپنی کتاب کے اندر وہ یہی ہے کہ یہ ایک کبیلا گنا ہوگا کہ حاجت کے موقع پر کوئی شخص اپنا علم چھپائے تو ایک تو صورت یہ ہوئی کہ کوئی عالم ہے اس سے علم پوچھا جاتا ہے اور وہ اپنا علم جو ہے وہ چھپا لیتا ہے بات بیان نہیں کرتا جواب نہیں دیتا تو اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کا جواب دینا واجب ہے کیونکہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس بات کے لئے مختص کیا ہوا ہے وہ اس بات کا اہل ہے کہ جواب دے سکتا ہے تو جواب دینا پڑے گا دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرا دائرہ دوسرے دائرے میں ہم چلتے ہیں پہلا دائرہ وہ تھا جس کا تعلق زیادہ علماء سے تھا اب ایک دوسرا دائرہ دوسرے دائرے کے اندر عوام خواص علماء تمام کے تمام لوگ آ جاتے ہیں کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی شخص علم کی کوئی بات جانتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے اور کوئی مسلمان اس چیز میں پڑنا چاہتا ہے اس چیز کا شکار ہونے لگا ہے مثال کے طور پہ کسی گنا کا شکار ہونے لگا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس گناہ کے معاملے میں اپنا علم ظاہر کریں اور اسے بتائیں کہ یہ بات گناہ ہے یہ بات غلط ہے اور یہ بتانا صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ بتانا جسے بھی پتا ہے وہ عالم ہو یا عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو یا مشائف میں سے ہو کہ جب کسی شخص کے گناہ میں پڑنے کا معاملہ ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا یہ بتانا اسے کام دے گا اور وہ رک جائے گا تو بتانا واجب ہوگا اگر اسے یہ پتا ہے کہ میں بتا دیتا ہوں پتہ نہیں عمل کرے یا نہ کرے اس کا جو رد عمل ہے اس کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے یا ظن غالب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عمل نہ کرے تب بھی اس کی اصلاح کرنا اور اسے بتانا یہ مستحب رہے گا نیکی کا کام رہے گا نیکی کا فریضہ رہے گا اور اگر لوگ نہیں بتاتے وہ صورت کے بتانے میں بتانا واجب ہو چکا تھا تو گناہگار گار ہوں گے اس کا جو ایک انتہائی پستی کا درجہ ہے اس معاملے کا وہ پستی کا درجہ یہ ہے کہ جب لوگ عمرہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب لوگ ایسے دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جنہیں صرف جی حضوری پسند ہے انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی جائے انہیں ٹوکا جائے انہیں سمجھایا جائے تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں اگر سامنے والا کبھی سچے من سے بھی ان سے کہے کہ یار اس بارے میں تو ذرا اپنے رعایت دو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب سامنے والا یہ سوچے گا کہ جی اس کام کے کرنے میں تو شریع اعتبار سے نقصان ہے, نقصان ہے تو گنا کا کام ہے لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو ضبط کرے گا اور اسے بتائے گا کہ جی آپ کا تو بڑا مالی فائدہ ہے آپ کو تو بڑا فائدہ پہنچ جائے گا آپ کو تو جناب اس سے شہرت مل جائے گی اس سے یوں ہو جائے گا اس سے وہ ہو جائے گا حالانکہ وہ جانتا ہے بتانے والا کہ یہ جو میں مشرہ دینے لگا ہوں اس میں اس کی آخرت کا ببال ہے ایسے جو لوگ ہیں انہیں یہ ایسے لوگ مداحنت کر رہے ہوتے ہیں یہ علم کو چھپا ہی نہیں رہے ہوتے صرف بلکہ علم کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ مجرم ہیں ایسے لوگ اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر یہ فرمایا گیا کہ جن کا انجام برا ہوگا اور جن پر رحمت کی دوری کی وعیت سنائی گئی اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ خوشامت کرتے ہوئے اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کیا بیان کر رہے ہیں کیا مشورہ دے رہے ہیں بظاہر تو وہ سامنے والا خوش ہو جائے گا کہ واہ واہ واہ واہ میرے فائدے کی چیزیں بتا دی اس نے تو میرا تو اتنا فائدہ ہو جائے گا کیا نقطہ بیان کیا ہے تو آج کل میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو ان کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ٹیم بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جنہیں انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ذرا دینی معاملات میں مشورہ دیں گے لیکن وہ دینی معاملات میں مشورہ دینے والے ان کی بہت بہت نازک صورتحال ہے غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ مداحنت کا شکار تو نہیں ہے کہیں وہ کتمان علم کا شکار تو نہیں ہے احقاق حق جو ہوتا ہے علماء علمائے حق کیوں کہا جاتا ہے علماء حق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرتے ہیں حق کو چھپاتے نہیں ہیں حق کو تبدیل نہیں کرتے وہ حق کسی بھی گوشت سے تعلق رکھتا ہو انفرادی نوعیت کا ہو اجتماعی نوعیت کا ہو شبہ زندگی میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور اس تعلق سے یعنی علم جو چھپانا ہے علم کو چھپانے کے تعلق سے بہت ساری وعدیں بیان کی گئی ہیں اس سے پہلے کہ میں ویدے بیان کروں اسایت وبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا یلعنہم اللہ یلعنہم اللہ عینون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں لانت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں اب لانت کرنے والے قرآن مجید سخان حمید کے اندر مختلف مواقع پر مختلف پس منظر میں یہ باتیں بیان کی گئی مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ دین اکفرو و ماتو وحم کفار کہ جن کا جنہوں نے کفر کیا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا یعنی حالات کفر میں مر گئے الا کا علیہم یہ وہ لوگ ہیں لانت علائقہ علیہ لانت اللہ ول ملائقتی ون جن پر اللہ تعالی کی لانت ہو ملائکہ کی لانت ہو اور لوگوں کی لانت ہو تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جو آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں یہ کیٹیگری بیان نہیں کی گئی کہ صرف ملائکہ کی لانت صرف لوگوں کی لانت ناس لوگوں کو کہتے ہیں انسانوں کو کہتے ہیں تو اس کے اندر جانور نہیں ہے اس کے اندر جو ہے وہ جنات نہیں ہے لیکن یہاں اس ایتوار کا یہ فرمایا گیا کہ لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور علماء نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں پر انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق لانت کرتی ہے اچھا اب ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ ساری مخلوق میں تو حشرات پر ان درخت بھی آ گئے ہر چیز آ گئی کیوں لانت کرتی ہے علمان اس کی وجہ یہ بیان کی اس لیے لانت کرتی ہے ساری مخلوق کہ ان لوگوں کی نہوست کی وجہ سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں قحت سالی ہو جاتی ہے اور اس کا جو وبال ہے وہ پوری کی پوری مخلوق کو برداشت کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر سخت گرمی پڑنا شروع ہو جائے حالانکہ وہ معمول سے زیادہ ہو تو بلوں میں رہنے والے سانپ بھی اس کو محسوس کریں گے جو زمین پر چل رہے ہیں حشرات وہ بھی محسوس کریں گے جو چار ٹانگوں والے زمین پر درندے اور چرندے چل رہے ہیں وہ بھی محسوس کریں گے تو بہت سارے جو تغیرات ہیں وہ ان لوگوں کی نحوستوں کی وجہ سے وارد ہوتے ہیں تو اس لیے جو مخلوق ہے وہ ان پر لانت کرتی ہے کہ تمہاری نفست کی وجہ سے تمہاری برائی کی وجہ سے ہم پر یہ آفات ٹوٹ رہی ہیں اور تم خدا کی رحمت سے دور ہو اور شب و شتم کا نشانہ بنا جاتا ہے ان لوگوں کو مخلوق کی طرف سے کیا وعدے ہیں علم چھپانے کی نبی اکرم علیہ سات السلام نے اشاعت فرمایا جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائے گا ایک اور روایت میں ہوتا ہے کہ جو شخص کسی علم کو زبانی یاد کرے پھر اسے چھپائے تو وہ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنا کر لایا جائے گا ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے بیان نہ کرنے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو خزانہ تو جمع کرتا ہے مگر خرچ نہیں کرتا ایک اور حدیث ارشاد ہوا کہ علم کے معاملہ میں ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہو کیونکہ تم, تم میں سے کسی کا اپنے علم میں خیانت کرنا اپنے مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے علم ایک بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی امانت ہے فرمایا اپنے مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے اللہ عزوجل تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ صاحب السلام نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کے کچھ ایک گروہ کی تعریف فرمائی فرمایا کہ کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتے نہ سکھاتے ہیں نہ نیکی کو دعوی دیتے ہیں نہ برائی سے منع کرتے ہیں اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نہیں سیکھتے نہ ان سے سمجھتے ہیں نہ نصیحت طلب کرتے ہیں اللہ کی قسم چاہیے کہ ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور دین سکھائے سمجھائے نصیحت کرے نیکی کی دعوت دے اسی طرح دوسری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے سمجھے نصیحت حاصل کرے ورنہ جلد ہی اس کا انجام بُگتنا پڑے گا آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے اور ایک یہ آپ علی صاحب السلام کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ بغیر نام لیے بغیر واضح اشارہ کیے آ, کسی برائی کرنے والے کی برائی کو بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اصلاح پکڑ لے نبی اکرم علیہ ساطو اسلام ممبر سے تشریف لائے نیچے اور صحابہ نے آپس میں باتیں کی کہ کس کی تعریف کی ہے تو پتا چلا کہ جو عشری قبیلہ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اور جو اعرابی رہتے ہیں فلاں جگہ پر ان کی مذمت بیان کی گئی ہے تو اشری نبی اکرم علیہ صاحب السلام کی خدمت میں آگئے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس گروہ کی تعریف کی ہے وہ کون سے آپ اظہار فرما دیں طویل حدیث ہے تو نبی اکرم علیہ صاحب السلام نے ان کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم دین سکھانے کا کام کرو تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہمارا آخری نقطہ بھی ہے کہ آج کے دور کے اندر وہ کیا ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہم علم چھپا رہے ہوتے ہیں دیکھیے علم چھپانا جو ہے یہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے ایک تو عالم کا عالم کا وہ موقع ہوتا ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے مسئلے کا جواب نہ دیا لیکن ایک وہ موقع ہوتا ہے جسے نہیں انل منکر یہ امر بالمعروف معروف کا موقع کہا جاتا ہے ہمارے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے ہم اسے جو حق ہے وہ بتائیں کہ اصل بات یوں ہے آپ یوں کرو ایک شخص سے اسے نماز پڑھنا نہیں آتی ہم اسے نماز سکھائیں کہ بھئی اس نماز تو یوں پڑی جاتی ہے ہمارے قریب میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سجدہ سہ نہیں ہوتا یا رکو سہ نہیں ہوتا یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو وضو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اگر ہم بتائیں گے تو یہ مان جائے گا ہم پر بتانا واجب ہے ہمارا گھر ہو ہمارا ہمارے جہاں ہم کام کرتے ہیں جہاں ہم روزگار کماتے ہیں وہاں رہنے والے لوگ ہوں ہمارے برادری کے لوگ ہوں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہمارے کہنے سے ہمارے بتانے سے بہت فرق آ جاتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بتائیں اور ایک دم آنند فانن سب بدل جائے ایسا نہیں ہوتا اگر بدلنے کی امید نہ ہو تب بھی بتانے کی جو اہمیت ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی بتانے کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے اللہ تبارک وزال سے دعا ہے کہ ہمیں کتمان علم سے محفوظ فرمائے اگر آپ اس موضوع کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے فیضان سنت کا ایک باب نیکی کی دعوت نیکی کی دعوت کے جو فضائل ہیں اس کے اندر اس تعلق سے واقعات بھی ہیں احادیث بھی ہیں احکام بھی ہیں بیان کیے گئے ہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنے سے ہم قابل موخذہ ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کے عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم